اللهم صل وسلم على سيد الرسل وخاتم الانبياء محمد النبي المصطفى وعلى وخائه ونسبق الصفا والوفا الله بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد نصركم الله ب أَنتُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ عَمَّا بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللمين إن الله ومبائكته يسألون على النبي يا أيها الذين آمنوا يسألون عليه وسلموا تسليم شوق نال بلندا والا سلادو سلام لیا سی آسو لالا لا وی بند سلادو سلام کا سی یا کنونی والا لا وا یا سیدی يا صدر محفل بزرگ عالم دین حزبت اللہ مولانا محمد نواز رضوی دامت برکات لالیا بانی محفل مجاہد اسلام مولانا محمد حامد رضا صاحب سلطانی دیگر سنی حنفی مسلمان پراؤ السلام علیکم ہم دو سنا درود ختم الانبیاء آلے ہی تحیت و سنا تو بعد آج رانا دعا, دعا ہے خالق کائنات جلا و آلہ قافلہ حجاز مسافر شامل فرماے سرات مستقیم مستقیم مضبوط سابت قدم رہنے کی توفیقت فرماوے عزیزان اگرانی اجدی دی تقریب شاہد بسلسلہ ذکر شہداء بدر ردوان اللہ تعالی انعقاد پذیر ہے میں ان موسمی انسانیت حضرات کا ذکر خیر کرنے کے قابل نہیں محض دی دعوت تے انہ دی بارگاہ دے اندر نظرانہ عقیدت اپنی مغفرت اور بخشش اور انہ تو خلوص دا سوال کرنے کے واسطے پیش کر لگا اللہ تبارک و تعالا پاکاں دے صدقے مجھ جیسے گناہ ناپاک انسان مغفرت اور معافیت آ فرماوے ازران گرامی تھی اصے دور چ پیدا ہوئے بیٹھے ہیں جس دورج پختہ اعتقادی اور حقیقت شناسی مفقود ہوگی اقبال فرما نے پختہ افکار جہاں میں ڈھونڈنے کہاں جائے کوئی پخت <سؤال> افکار جہاں میں ڈھونڈنے کہاں جائے کوئی اس زمانے کی ہوا رکھتی ہے ہر چیز کو خام <سؤال> وہ فرماندے نے بھی ہوں پختہ افکار پکی سوچ حقیقت بھری گل کتھوں جا کے بندہ لبھے اس زمانے دی ہوا ہی ایسی ہے کہ ہر چیز کچا رکھ دی صرف اس ہبا عمارت پکیا بن گیا سڑکیں پکیا بن گیا نہ بندہ پکا ملتا تو نہ کوئی سوچ ہو دی پکی نہ دا دین ایمان پکا نہ دی زبان پکی نہ دا دل پکا ہر چیز وہ کچی پی ریتی ہوں اس کچے زمانے اندر پکی سچی گل لبنی کن مشکل ہے مگر واہ باہ لا شریق مولا جب مہربان ہوگی تو اس دے اگے حقیقت اپنی مخلوق دے سامنے رکھدہ بھی کوئی مشکل درپیش نہیں ہویا <تصفح> خالق تالا سارا زمانہ جویں بن جائے وہ جس نے چاہے جس وقت چاہے اپنی مخلوق نو حقیقت دا صحیح رخ بخا د تو تسان اسا یہ دعا کرتے رہا کریے کہ یا مولا کریم سانو اپنے پاکان دا صدقہ حقیقت شناس بنا حقیقت بی بنا ایسا حقیقت نکھیے یعنی یہ سمجھو اللہ سونے کو ہمیشہ سن والے کن بولن والی زبان ویخ والی اک سمجھ والا دل منگیا کرو یہ <تصفيق> <اے> مل دمیر اصلاح> دمیر اصلاح> اے مگر میرے اس بولن تو, تو اس ہر کسی زبان بولنے والی ملی لیکن جس بولنے واسطے رب نے پیدا کی تھی جب وہ بولنا ہی نہ ہویا تو مڑکی کی بولنا پا اس واسطے اللہ سونے نے کافران گا بہرا انا آخر ہر شا ہے نہیں سی کن تو ایڈے ایڈے سج چج جبو جال بھی لگے سن کہ نہیں سن لگے زبان بھی آئے سی ہوں اکھ بھی آئے سی ہوں مگر انہوں اللہ سونے نے فرمایا نے بہرے نے گنگے نے یہ مطلب یہ نکلیا بھی اکھ اوہی ہے جڑی حق وی زبان اہ جڑی حق بولے کن اہی نے جہ سن دل اہی ہے سمجھے تو ان قبول کر باقی کوئی نہ دل ہے نہ اکھے نہ کن نہ زبان نے اس واسطے میں جناب کے سامنے جینے خاجگان گانے چہل بہشت اور غوث پاک میران جوڑیاں دا صدقہ فقیر نو حق سمجھایا گیا حقیقت وخائی گئی ہے ان جناب کے سامنے پیش کرانا گا دعا کرو اللہ تبارک و تعالہ مینو جو میں اس تے پورا چلنے کی توفی قطع فرما عزیزانِ گرامی ایس وقت شہدا بدر اور یوم بدر کا تذکرہ کرنا مختصر وقت کیونکہ ہو سکتا ہے کئی بندے آوازار تے کیونکہ فلم تن گھنٹے دی لگے نا تو ایسا نہیں ادا گھنٹہ ہوتی گڑی پہلا بک جائے سیٹیاں مار دے فلم تے لگے قوم جڑی ہے اس خدا دی گل دسنی تے سنانی جڑی بڑی اور پہچاونی بھی ان کی بڑی اور سنا مرنا سننی بھی بڑی ہے ای مشکل جد درپیش ہو جنہیں چھوٹا مقتبہ دا جاوے اتنا ایک چنگا ہے لہذا میں انشاءاللہ شاء جلدی نال سمیت لوا گا ہاں جی ایک اور بات ہے کہ مولا کرم چا کرے تے رحمت اپنی نازل چا فرما فرڈا دل جڑا ہے او یہ چاہے کہ یار یہ گفتگو جہی ہے مزید ہونی چاہیے سی کیوں کام ہو گئی وہ او ایک اور گل ہے اس اب اتفاقی ہے باہر اس پاس میں نہیں جانا چاہتا میں ابتدان اسلام دے جہاد دا مقصد بیان کرا کیونکہ اج کل اسلام دے جہاد نو مروڑ تروڑ کے پیش کیتا جا رہا بینر دو چار لا اشتہار چھاپ کے تے بچوں کسی پاس لا کے مرا چڑنے لیکن وہ مراو آب کی بارگاہ جرمدار تو بھیجن والے بھی جرمدار سے جان والے بھی جرمدار یہو جا وقت کے اندر جب اسلام دے اس عظیم فریزے د مزا کیتا جا رہا ہوئے اور منافقت تو کم لیا جا رہا ہو چاہنا کہ ان کا مقصد قرآن حدیث دی روشنی دی اندر جناب دے سامنے رکھدہ اور پورے چیلنج دے نار اگر اس تو علاوہ کوئی دجا مقصد قرآن حدیش ثابت کر کے دے میں سر قلم کرا دیاں گا خون معاف کروں اس وجہ ہے کہ نہ میں جناب کول کوئی یاد واسطے چندہ لینا نہ کوئی میری تنظیم ہے نہ لیا میں جو دین مستفا صلی اللہ علیہ وسلم صحیح تے سچا اس فریضہ جہاد کے بارے ہے وہ میں جناب سنا اللہ مینو ہکسا چاخنے کی توحفی قتل کرنا عزدہ نے گرامی یاد رکھنا اسلام دے فریزا جہاد دا مقصد یہ جنوں قرآن حکیم نے دو لفظ بیان کیتا ہے جی اس سونے دی عادت کریمہ آدت کریما مسلے وڈے وڈے لفظ چھوٹے چھوٹے بول کے اللہ دا حبیب گل پوری کر چڑتے ہیں اللہ فرماؤں وا کا تل مشرک ناتنا کلو اللہ فرماؤں مشرق کافر لڑو اس واسطے تاکہ فتنہ جاوے بک اللہ دین سارا ہو جاوے اللہ دا. قرآن رکھ میری گل سمجھ آئے تو, تو زبان جلی چھٹاکی دی اللہ نے در سیر در نہیں ہلا ایویں چھٹاکی دی زبان تو پیار دینا سبحان اللہ <تصفح> تاکہ مینو سمجھ لگ جائے بھی تنوع گل میری سمجھ آئی اللہ سونا فرما ہے مشرکا کافرا, نال قتال کرو لڑو تاکہ فتنہ جاوے مک تے دین سارا اللہ دا بن جائے اس آیا کریما دن رب نے خود گل کھول کے سمجھا چلی ری کسر جہی ہے نا اس دے جمال کیلافیل فرم دو چیزاں بیان نے دو غرض دسیا نے دو حکمت دسیا نے ایک حکمت ہے فتنہ مک جا وے وے جائے دوجا ہے دین سارا کدا رہ جائے اچھا بس یہ گل پکی سمجھ آ پہ فتنہ تھی ک جائے ہے کی فتنا رولا اتنے ہے بار گاہ چیٹے آئی دیر لگنی ہے اس فتنہ کا فیتنا جا سر چیا کڑا بھائی اس فتنے دا جڑا من ہے وہ بھی تو سارے سر ہی بنیا کھڑا ہے ہوں میں جناب دے سامنے پیش کر دا بھائی اللہ سونے دی مراد اس فتنے تو کیے. اس فتنے واسطے جناب فتنے تو مراد کی پوری قرآن حدیث دا نچوڑ پیا دسنا وا جوہر کھ کے جناب دے سامنے پیش کرنا وا پیا جت کسے شہ کا کٹتے ہیں کہ فتنہ ہے شوکت نے اہل دی طاقت کفار دی آزادی یہ ہے فتنہ وہ جی کیوں فترے کافر جہے نے رب داغل جانور پیڑے نے ہی نہیں پکی گل ہے کہ, کہ نہیں پتا اللہ فرما ہے ریا میری ساری مخلوق تو بدتر نہیں یہی جڑے میرے ساری مخلوق تو پیارے کیونکہ ہر جانور گل سمجھنا جہا انسانی عقل نہیں رکھتا وہ بھی اپنے رب کو پچھاڑا ہوگا ساری مخلوق تو ماشاءاللہ اللہ گل سمجھنا ذرا ہوں ساری مخلوق تو یہ بدتر نے حیور فرماؤں نے احد پہال ہال سڈے محبت کردا وہ دال محبت کرنے جانور سرکار پیار کردے سان جدو آمنہ دے دل پیدا ہوئے نے اس دن اور جس دن محبوبے خدا کا نورے مقدس سمنا دے کول امانت کے تورچے ان دنوں کے اندر پوری خدائی دے جانوروں نے خوشی کیتی ایمان کیمانسوڑ جانور جہے نے وہ چنگے ہوئے کہ نہ ہوئے جانور پہ دے پچھاندے میں اگلے دن گیا کشمیر سے بنے سڑک کے بنے بننے, بننے کنارے سے نہ پانگ کی بوٹی لگی سی آ جڑی کوٹ کے ملنگ لوگ پیندے نے وہ لگی سی جناب تو میں نا کمال ہو گئی ہے جی ایڈی ہری بری بوٹی ایڈی خوشبو والی بوٹی جہی ہے وہ جنوب لوکی اتوں آن کے پٹ کے لے جسے ڈنگر منہ نہیں مارا بوٹے دوسرے جڑے سن یاں کوئی نہیں سن پتے کو سن پتا لگتا رہی ماریا ڈنگر بھی واسطے بھی کھاٹے والی شاید میں آخر عجیب حیرت کی گل بھائی انگر تو نہیں کھانے پر دو لتانا ڈنگر کھا جا بچ मुड़ मेरे नाल बैठा सी बंदा बाउ जोखा पड़े मैं आता जी मौल साहब इन्हू अकल चो कोई नहीं जानवर انہوں کی پتا بھائی اندر نشا ہے میں آخیا ویلی آب نے سان ڈر باہر آخر انہوں کو اقل کوئی نہیں منہ مارتے میرے کو اقل بھی ہے بھائی یہ میرا اقل کا کاٹا یہ اقل کا نقصان ہے نشا لیا کے اکل بندے کی برباد کر چڈ دی تیری میری اقل می ہوں دیا ماری کڑی ہے تو مل سونے نے مل سولہ سانو کیوں آ جانور تو باتر نے بے حکم لوگ جہے نے یہ مطلب یہ نکلے بھی اصا باتر بنے ادو ہی آ جنو بھی ہے لیکن اسا اسی استعمال کیا اور گل سمجھنا فیتنا کی کار شوکت طاقت دب دبا ان دی آزادی ان دی حکومت رب دی مخلوق کے اے ہے فیتنا کیوں کہ کافر نے ڈنگر واگوں تے ڈنگر پہ ہوئے فمزیر کتا بلا چوہا جیو جن بھی ڈنگر نے ایمان دسو یہ چھوٹے ہونی تباہی لگے ججے ہو موڑو کتا ہلکا بھی ہوا تو جی چھٹیا ہوی سبائی نڑا گاٹا رب بھی مخلوق کا جی بجے ہو موڑ اندو بچ جا بندہ اسی طرح جنے جن بھی ڈنگر نے پاوے جنگلی نے ہے جی بھاوے سمندری نے یہاں بن کے رکھا ہوگا مر اے نقصان کر سکتے نہیں چٹ دے تو میری تباہی اللہ کی اس مخلوق کے واسطے ہے جی تو اللہ سونا جانور پہ جے جانور رب ن نہیں پچھاڑ دے وی نہیں پچھاندے جیویں جانور چاچا ماما تایا نہیں سمجھتے دلیاں دے بھی تای مامے چاچے کوئی نہیں کافر بھی کوئی نہیں انہیں پتا ساری باسی کہ کیڑی سارے ہی فرنڈ بوائے چلن دیا ہوں جدو ہو جہ حالات جانوروں والے اندر میں نہ انہوں اپنے نفے دا پتہ نہ انکسان کا پتا نہ اندے کا پتا نہ گاٹے کا پتا وہ یہو جہ جانور جڑے نے جانور جڑے جہاد کرو تاکہ اس ڈر نایا اللہ کی نت پو ان کا زور کی ٹوٹے یا مولا کریما اسلام نے ہے یا تو انج مک جان یا غلام لاؤڈیاں بن جان ت پھر دین دین دین پیسے ادا کر حکومت ن اسلام جی عبادت اپنی کری جان مگر حکومت انہوں کے اتنے مستفا کریم دے قانون والی یا مار جان جنگ دفع اے جا سور مریا جنگ جیلہ لکا کی فصلیں تباہ کرتا پھر جدھر موہ کرے تباہی لائی جائے تو کیوں مارنا پھرنا مخلوق نو کوئی مقصد بھی نہیں کوئی مقصد نہیں صدقے جا محبوبے خدا تو جی سونے جہاد کیا مقصد کی سی کائنات امن سکون دے دمان دسو دتا, ہے ایمان دتا ہے کہ نہیں د مدی تو عورت کے شام تک طاقت نہیں ہوتی سفر کے دوران نگاہ چکے ہوں گھر بوئے تو گلی تک نہیں جا سکتی امار گل دسو جا سکتی کتنے مل کے شام کتنے مدینہ جرت نہ ہونی کسی نو نت جو پا دیتی جہے ڈنگر نے انت پا دیتی جہے بندے بننے والے سن ان سونے نے فشتیاں کا بھی امام دیتا ہے ایک دتا والے سرکار کے حقیقت بڑے دی تفسیر پیا کرنا وا تو اللہ فرما ہے ہتالا یا کلنا فتنہ فتنا مک جائے حکومت کفر کسی جگہ تے نہ رہ جاوے اسی واسطے میرے کملی والے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسجد حضور نے فرمایا امتی اور ساری روئے زمین اللہ نے میری مسجد بنا دیتی کہ زور نے اشارہ دیتا ہے اللہ اقبال فرماؤں کملی والے دسے آئے کہ ساری روئے زمین میری مسجد جے میری مسجد جے اس جی کسے غیر دے کا حق نہیں جے جائے گا تابے ہو کے رہے گا میرے قانون دے میرے فرمان دے تابے ہو کے رو گا تاکہ فتنہ دنیا تو تک جائے گا یقین دی دین سارا اللہ دا جاوے کیا مطلب جتھے بھی کوئی رہے گا حکومت اللہ دی اور واقعی پھر کام پھر گل کے ثابت ہو جائے کہ اللہ ہی اس دنیا دا مالک کے ہی اس دنیا کا خا لے کے اس دنیا حاکم ہاں روے گا دنیا وارے دے باقی دنیا والے اودے خلیفہ رہیں گے باقی اودے نائب ہون گے اودا ہی حکم چلائیں گے یاد رکھنا اے ہوئی اسلام دے جہاد دا حدیث جی سبحان اللہ جناب جہاد دا مقصد اعلی ہے مقصد اصلی ہے تو قربان جاواں جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہی ای کامان کے کیتا ہے کیونکہ رب نو گوارا گل نہیں ہوندی رب سونے نو اے گل گوارا نہیں ہوندی مخلوق میری ہوے بنایا میں ہوے آخ کسی ہوگن یہ انہوں گوارا نہیں کیونکہ جب ایک دوجے کے شروع ہو جان گے سر حکم کسی غیر گا پھر غیر یہ ویر کٹے گا مارے گا زلیل کرے گا یہاں کی عزت کا خیال نہیں رکھے گا خیال نہیں رکھے گا قبر خیال نہیں رکھے گا یہان کا خیال نہیں رکھے گا یہ جان خیال نہیں رکھے گا مال خیال نہیں رکھے گا اپنی حق نہیں, نہیں کرخلوکے کر جی رکھیے وہ چاہتا ہے میری مخودی مرضی او مولا دی مرضی او مخلوق میری ہے حکم بھی اس مخلوق دے میرا ہی چلتا رہے دسو بنایا ڈنڈی نہیں مارے گا بئی مان سارے ڈنڈی مار دیں باقی سارے دی کوشش ہونی ہے بھائی آشک دا مال میں ہی بٹ لاؤ پر اللہ کی کوشش کرے گا وہ تو بے نیاز ہے ہر شاید وہ بھی بے نیاز ہے میرا کملی والا بھی بے نیاد اسی واسطے میرے محبوب نے جائیداد کو بنائی بولو تو صحیح نہیں بنائی حضور رب نے دسیا خدائی تو خدائی میری محتاج میرے محبوب اس خدائی تو بے پرواہ خدائی میرے محبوب کی محتاط ہر اس ساری خدائی میرے حبیب دے وسیلے محتاج دے رب کا حبیب بلا واسطا رب کا محتاج بڑا ساری خدائی رب حضور دے وسیلے دے اور حضور محتاج بغیر کسے وسیلے تو رب دے ہاں جی کیوں اس واسطے کہ سانڈا جو کچھ بھی ہے یہ سب کملی والے دے دولو دے کہ کہ ہواض فاضل بریلوی فرما نے قربان جنہاں دا نام ہے اس میں گرامیا میں تمام دیا کلیاں کل جا حق بھی پہچان بن گیا حق دا نشان بن گیا پورے ہندوستان دے اندر آ فرما کہاں خلی لو بلا کا باؤ مینار ہوتے کہاں خلیلو بنا کا باؤ مینار لولاک والے صاحب سب تیرے تیر درکی ہے تو سمجھ ل جب رب بھی دے لیاز ہے تو قانون اپنا بنادیا کسے جاتی کی, تا, زیادتی کی اور مینو قسم واہدہ الاس شریف بھی مولا کائنات دیا اپنے دشمن کافر جاتی ظلم نہیں انستے بھی جہے قانون اس عدل و انصاف دے مبنی نے جزیا کافر کافر جڑے الاس شریف نے, نے حق بنا دیتے دے او حق جڑے میں بنائے ہزور نے حضور نے, بنا نے رب نے نے فرمایا توڑے گا میں قیامت توڑ دیاں گا اور سمجھ رہے ہیں گل مسلمان کیوں ج رب رحمان رحیم کملیمارحم ہزورحم اللہ حضور, رحمت حضور بھی اسے واسطے سبحان اللہ کملی والے سرکار دی زندگی مبارک دا ایک دستور رہا ہے اللہ سونا جہا کم حکم اتارن تو پہلا اپنے حکم نازل ہو کرن تو پہلا ہزور سرکار دی مرضی دے سپرد کیتا کیا سی حضور سرکار دی اس معاملے وچ کوشش ہوں دی سی کہ بچ ہی جان جب حکم الہی آ جانا مڑوں کے پیچھے چلنا ہی پینا ہے نا تو حکم الہی نہیں آنا تو حضور دی مرضی ہمیشہ سے پاس جانی رب جدو اپنے حبیب اختیار دینا سی دو تے حضور ہمیشہ سوکھا کام امت واسطے فردے سن صدقے جاوہ رحمت کا یہ یہ اور تمہیں پتہ نہیں ہے جہیا بھی سی پڑھنے ہیں ایک دیہ ہزور نے پڑھی دوہار پڑھیں چوتھے دھیل ساب باہر انتظار کر دے رہے دے رہے بھئی سرکار باہر تشریف لے تھا انتظار پا کرنے تے محبوب سرکار تشریف نہ لیا سویرے ہزور نے دسیا میںنگورے سنگا میں آیا اس واسطے نہیں گیا جی ہو اس ساستے میں نہیں آیا بھئی تاکہ ترد نہ ہو ایک شخص حضور دی باہر گاہ چرد یا رسول اللہ حج فرض ہے حضور نے فرمایا ہاں حضور ہر سال آو, حضور چپ رہا جی میں ہاں کر چڑھ دینا ہر سال ہی فرض ہو جانا مگر زندگی بار ہی فرض کیا سب اسی واسطے توجہ رکھنا جدو بدر دے قیدی گئے نے اللہ دو ہوں آپس مشورے پے ہوں نے یہاں کریے کی حضرت فاروق آزم فرما نے سر اے ہو گا چپل چوٹے مرے چنگے میری گل سمجھا کہ نہیں یہ میں اے تینوں گل سمجھا پیا ماتے سمجھی میرے لفظ جی ساتے نے تے مڑ بچوں گلیں بھی جناب ایویں ہو گل جقیقت ہو گیا سولہ نے نبی پاک کے جوڑا سدکا غوث پاک میران کا اور باقی یار دین سمجھ ہی آ جڑے سدکے وسیلے والے یہ دیج آ سکتا دوجا تو باہر دبا ہی رہا ہے توجہ رکھا اگر ہوں سکار نے پوچھا یہ کریے کی حدرت عمر نے یار کرتے ہیں یار سولہ لا دو سال گاٹھے لا دے یہ مر چنگے ات کفر دے پوپ نے نام مراد مرنگے تو کفر کمزور ہوئے گا حضرت سدھی کہ اکبر تے حضور پاک سرکار آفر فرما نے فدیا لے کے چڑ دی حضرت فاروق حضرت سی اکبر کرتے یار فلا ف لو ان چڑ دن گل سمجھنا رب سونے رب سونا حضرت فاروق کے آزم والی گل اتاری ہے قرآن تے چلے کئی سمجھ بیٹھے نے مستفا کریم خطا کیتی ہے نعوذ باللہ خطا بدبختہ فاروق جڑا پہلا اسلام تو باہر سی خچا ماردہ ہوں سن گل ہی کئی سی نہیں منہ و نکلتی ہوں دی ایک رب نو دو ہوں سن ستر ہزار رب منی کھڑے ہوں سن اب ایڈی سچی گل منہ و نکلی کھڑی ہے ادھر فاروق بول رہا ہے وہ میرا اتار چڑھتا ہے ترین خدا کی تو خود فاروق ہری تو پوچھ کے ویک تینوں کام کل تو میرے آئے دے ہوتے خود فاروق کے آزم تو پوچھ لی خیال ہے بھائی اپنے منہ کی گل جہی ہے موڑو کن چنگی ہونی وہ صحیح گیل ہونی تصاویر بارے جی میں مار جائیے لیکن حضرت فاروق کے آزم سکار جی گل کر اسی طرح تکریر کرتے ہیں پا دورے خلاف پتہ بادشاہی کا دور واز کرتے ہیں پا خلیفا وقت نے ہسم حسین پاک آئے دینے اور سڈے نانے دن برتر بچے سن حضرت حضرت بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نو ممبر تو اترے ایک نو ادھر فریا دوجے نو ادھر فریا فر کے گو دندر بٹھا کے مر ممبر دوتے بہ گئے اپنی سر دو پگ اتاری پگ اتار کے اپنے لائے فرماو لگے سونے سن سیل ساڈے سر پہ جڑے وال اگے نے رب نے اگائے نے تو اگائے نے والے وجہ اگے نے سڈے والے نے تو وسیلے اگائے اے, اے جناب والا صحیح روایت قربان فرما حضرت فاروق اعظم نے مقصد سی عزت ہاں جی سر کا تاج سر کا جناب سایا گیا ہے مقصد کی سی فاروق اعظم نے دس دنیا وال فاروق جو کچھ بھی بنیادے وسیلے ہی بڑے قربان جانا لا دیا بندیا گور فرمائسل کر سی سے میرے کملی والوں اللہ سونے میں جمال والی صفت بوتی رکھی ہے سونا رحمت امی ہمیشہ رحمتہ غالب رکھا اس واسطے آپ کی کوشش ہوئی ہے جی سر لکھ گئے سیبے جہنم ٹر جان گے کیوں نہ ہونا تو محل لے کے انہوں چڈ دتا اللہ ہو سکتا ہے یہ موقع مل جاوے توبہ کر کرنے ہمیشہ دے الابے علیم تو بچ جان خدا دی قسم کر کے آنا جدو کملی والے کام دی حکمت چترے گا نا تو رب تین اتارے گا اپنے آپ آت اتر سکنے مڑ پتہ لگے گا واہ سونیا محبوبہ جو بھی ختا کی, کی تلک ہو جیڑا خود ختاواں بخش بخشا والا ہو سارا او حدو بے ہدی یار درو لبی تین جس رائے پسار Oh uh -huh. سونا جنوب ویٹ والی ہدایت پا جا خطا ممکن ہو سکتی اصل گل سرف عقل پہنچ دی, دی گل ہے جن کوئی عقل رکھے گا جن کسی دی دینا وہ نہیں دس میں کسی شیشے لوا کے بھی نہیں دستا کسی بغیر شیشوں ہی دور تک دس پہلے جی اللہ فرمان لا دے جہاد دا مقصد کل سونے نے ای رکھ چڈیا تون فیتنا فتنہ, فتنہ مک جائے दूजी मिसाल देने गल सप नहीं होंख्या जे सप कई बंद भी सप्प होंगे मेरे ड मारे अला सपा तो ही बचा आखो चा मी सप जड़ा जो हो दंद कायम त बड़े बड़े बंद मारता जद तोड़ लवो بلٹ چڑ دلے چڑھتے نکلے کیوں وہ دند نہیں ہوتے ہوں ہوں سمجھ لگی جی ایک کافر جہاں نا یہ آزاد ہو آزاد حکومت ہوگی وہی اسلام کی حکومت کے تحت نہ ہو مڑ سمجھو یہ سات دن اس ایمان نے چنگے پڑھیا تو مار کے نہ دشمنی جو خدا دی مغلوک نہ اپنا بھی دشمن تو بھی دشمن گل سمجھا جے اے یہ نا اسلام دی حکومت کے تحت یعنی حکم ادھے بھی رب نہ چل رہا ہوج لے دنگ ٹوٹے نے اے ہوں جتھے مرضی رہے کسے انسان دا کاٹا نہیں کر سکنا نقصان نہیں کرے گا اے وگاڑ نہیں سکنا کو دن جو نکل گئے ہیں اے ہے رب دے دران دی اس آیت دا مطلب جہیا پنجابی دیاں مثالوں میں تینوں میں سمجھا چڈیا اچھا ہوں سمجھ آئی کہ نہیں آئی ہوں اگاں چلنے کہ اے جہاد جڑا ہے رب سونے نے جا مقصد بیان ہے کہ فتنہ مک جاوے تو دین سارا رب بن جاوے اس جہاد دی حضور کی پی گل سمجھنا پہلا صحابہ سہبا سا نو پتھر تٹا کے نو نویں کٹیا جاندہ سی حضرت بلال رنگے حضرت جناب حضرت مسب جیسیا یہ غریب مسکینا اتے پیٹیا سی سکے شریف کے اندر یہ سن جے نہیں بول دے ہوں چپ کر کے مارا پیڈے رے سن مگر اپنے دین پہ دی مدینہ شریف چھ کے اج طاقت انہی گئی ہے بالو پہ بنتی پہ بنتی کن بندیاں دی طاقت پہ بندی ہے من رب سونا کام کردہ آپ کے پردہ رکھد بند کدو اسلام دے جہاد مسلمانہ دا ہوتا ہے پردہ پردا قرآن چن سابت کر سڈے دین اسلام دی قوت طاقت دی اج تاسیس اور بنیاد دا دن سونے محبوب سرکار نے صحابہ کرام نو دسیا نہیں کندر کدھر ہیں گل سمجھ لگا سر شروع ہوگا بھی جنگے بدر والے پسے صحابہ پی ترتے ہیں کس حال اتیں ترتے ہیں پہلی جنگ ہو رہی طاقت اسلام دی اج پہلی ایٹ رکھنی تے عجیب ایٹ رکھنی رکھی پی رب داک محبوب نکھا جا رہا یہاں دسنا کون نہیں ہے ڑے پاس گل سمجھنا اے نہیں حضور نے صحابہ کرام نو فرمایا اٹھو چلیے تے کافر لڑنا جہاد کرنا ہے حضور نے کسی نسا کما لے واہ بئی واہ پہلی جنگ اسلام کی ہوگی ہے تے بغیر پوچھو دسو پہ ہوں او بندہ کم اکم تیاری کر ہے حضور خبرار کرتے کوئی آنڈ گوانڈو کوئی ہتھیار مانگ لیندے کوئی سواریاں دو چار ہو جائیں بندری تر کنیاں تین تلوار پہلا دیہڑا دنیا دے اندر اسلام دی طاقت بھی رکھ دئی واہ نی اسلام دی پورے دنیا کے اتنے گلبے کی پہ رکھی ہے طاقت تین تلوار نار دیتیا جا رہی نے حضور سرکار صحابہ نو دسدے نہیں پائے یا ہاں کی جا کے او جنگ لینی حضور نے کوئی خبردار نہیں جی صحابا نا جے کر دیں تے صحابہ اپنی طاقت جوڑ لیند تر سو تیرہ بندے تے تین تلوارا. تے جناب چاند کوڑے تے چاند چند اٹ او بھی بندے پورے نہیں سنوندے لے چڑتے کوئی ایک اگے مہار سی لگام پھردا سی فڑتا دو تین اتوار سن ہے جی پھر وہ دے سن تو پھر اس طرح واری یہ سفر طے ہے مدینے شریف تو بدر دے خوہ تک سمجھ لگی جی کہ نہیں محبوب خدا سرکار ہوں کافلا لے کے ٹر پے پر قافلا کی ایک ایک بندہ ہی خود کافلا کیسے یہ عجیب گل ایک فوجی کلندر اقبال فارم آ چڑھتی ہے جب فقر کی خودی چڑھتی ہے جب فقر کی سن پہ تیرے خودی چلتی ہے جب فخر کی سن پہ تیرے خودی ایک سپاہ ہی کی ضرب کرتی ہے کار سپاہ <تصفح> اقبال ہے فوج ہولی ہے فکیر بھی ہو فوج اقبال آدا فوجی پوری فوج اللہ کلا فوجی میری گل آ رہی کی کیونکہ ذرا ساری دہڑی جھوٹ سن بکواس حقیقت دی گلان کتنے دل چاہ کم سواں بھائی اور گل ہے کوئی گل نہیں اج میل صاف ہو جائے گی اے کلا چڑھ جاتی ہے نا میل جیڑی تے دعا کرے دل کے دی میل نکل جاوے آمین <تصف> ساری دیہڑی اصا چوٹ چھوڑنا اسان ڈراما دیکھنا ایک کو فلم چنی کڑی ہے وہی اگلی چیجے تھی بنی کڑی ہے چوتھیے چوٹی پنجی مشوقا ایک کوئی بندہ ہوتا ہزار نگے لائی کڑا ہوں گنڈاشا پیپے کا آبھا بندوق پیپے کی عمارت ساریا کاغذ د <laughs> تٹھنا بلے ہوئے تو وہی لا دبی جھوٹ محبت رکھنا کو جی ہزار دنال چوٹ دا جھوٹ دبا Oh, nah ta, خدا دیا hey. آمی. آمین لب آمی. آمی. آمی. سونا وی رمضان کا مہینہ مڑا دا, دا دیہ ہے بدر دا دن کوئی پتا لگتا ہے سونا قبول چاکر تالے نی کھیل بنی اتو ہاں تو آت ایمان ایماندار میں چوڑیاں فلان بھی لے کے جاویں دا ایسے فل جے مرجاو گے نہیں ہاں کیونکہ محمد مو کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں محمد مو کے باغ کے سب پھول ایسے محمد مست کے با کے سب پھول سے ہے جو گن پانی بھی ترتے مرجھایا وجو فرماؤں میں پاک سرکار نے صحابے اعلان نہیں کیتا خبردار نہیں اشتہار نہیں لائے دسیا نہیں جیلی آج جنگ واسطے جانے دسا ہزور نے انہوں باہر کھڈیا مگر یہ کھڈنا دا نہیں سرشا والے خدا دا سی آل آل کیونکہ ہزور کدو اپنی خواہش میرا ہیں محبوب تے قدم بھی اپنی مرضی نال نہیں اٹھا ہے جی توجہ فرما تے حبیب خدا دی شان اے تے تو اسی جی یہ آوے چکی رکھنے ہاں؟ جی میں چھٹیا کھوتا ہوتا ہے اشا, اونج لگے پھر اللہ دے پیارے کدو اپنی خواہش خیش ورتنے پھر حبیبے خدا جا سب پیاریاں تو پیارا ہے وہ کدو اپنی مرضی کرتا ہے سرکار انٹو سوچو فرما تو دنیا حیرت گم ہو جائے گی اور ہال تک دنیا نو راج نہیں سمجھا سکیا کہ یار وجہ م... یہ گلوں کی سی کہ بھائی تین نہ بندے ہاں جی تھوڑی تعداد اونٹ بھی ایسے ہے ٹولا جا رہا سچیاں ٹولا جا رہا ہے درد منداں دا ٹولا جا رہا ہے بلکہ مینو تو آخر دیں نہ میں اے بھی کہہ دیا گا اے او بندہ پیا جانا ہے جہاں ویخ بند ہے تو شفتار رب والی والا دیا بندے لے اوٹا او بندہ ادھر پہ جا ٹوقس ہر ہر بندہ رب دی شان رکھتا ہے رب والیا سفت رکھتا دا ہے رلا شان رکھتے ہیں جنہوں و رب یاد آ جا وسلم آ سے اردسیا دے ٹولہ نو باہر ہے جدو مد بدر دے قریب ہوتا ایک ویچ گل کر جانا, جانا. کملی درد مندی رحم دلی دا درش دتا. ایک دا درش تے قربانیاں دین دا درس دتا محبوب خدا نے کر دے پہلا ایک غیر بن گئے سن ایک لکھ بن گئے سن اج لکھا نو ایک بنا والا حبیب آ گیا ہے میدان چ لے آؤں گل بائے ہوئی ہے اصل دنیا تو برائی مٹا دینا دنیا تو زلم مٹا دینا اصل دنیا کو نہ انسافی مٹا دین اصل دنیا کو ہر ترفی مٹا دینا دنیا کو ہر شاطانی سفت مٹا دینی اور رحمان والی سفت ظاہر کر دیا گے ہر پاس رحمت شاند جلوے ہوئے حبیبے خدا پر سمجھا نے درش پاک ان سرکار وسلم وارو واری کبھی اونٹتے بنتے ہیں کدی اونٹ دی مہار فردے میں غلام علی نوٹے بٹھا سونے تو اونٹ د شریف فرماو میں غلام بہار فراگا حضور مینو گوارا نہیں تھی پیدل چلو میں اتنے بیٹھا ہوا حضور ہزور فرما علی یاد رکھ لے نہ تو میرے نالوں بہتا طاقتور رہ تیرے بہتا طاقتور نہ تینوں میرے نالوں سواب کی بہتی لوڑ ہے جی سواب دی تینوں لوڑ ہے ایویں محمد اربی نوڑ ہے اس واسطے میں برابر کم کرا اور خدا دیا بندہ محبوب کی ہوئے دین لیا ہوئے انہ کے انہ دنیا نو اپنے پیچھے لایا واسطے رحمت دا نشان نہ بن جان عظمت دا نشان نہ بن جان کی بد بدبخت ملون بن گئی ہے ساری قوم سے اچھی رب دیا اے ہو یہ رحمت والے نو چڑھ کے تلانت والے پی گئے خدا اصل گلے جنہیں چر سای ہے فکر نہیں بدلتی انہیں چر بندیاں بندے برباد نہیں ہوتے یاد رکھنا جناب فرمانا چاہیے مولا رحمت کرنا چاہے انہوں نو میرے کملی مانے دار بڑا چلو توجہ کرنا پیرا دن ہے نا گل آخو جا سبحان اللہ سبحان قربان جاوا توجہ فرماؤ ہوں حضور جناب سرکار بغیر دسے تو لے کے جا رہے ہیں لیں. وجہ کی سی حکمت کی اسی رب دے قرآن کو پوچھنے ہیں ٹھیک ہے پوچھ لئیے رب مڑ جی گل کرے گا تو وہ تو میرنا لوہے لکیر بھی پکی ہونی ہے اللہ. اللہ سونا دا ہے تم رخ تلف تم فلمی آدمی یار رب کا قرآن پڑی چھلی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان ہو سبحان سبحان گئے پھر شہدوں کی یاد چیٹے شہید شہیدان کی یاد میدان چڑھے نے چلے نہیں ہوئے تبھی مسیطے چلے ہوئے بیٹھے کمال ہو گئی ہے یار ایڈے تو بے ہلدے نا بنیے وہ میدان چاہا مسیح چلے ہوئے بیٹھے اسلام <سؤال> ہے نا وہ سب تیرے نہیں آنا کیوں میں کھوتیا کے اتنے سونا نہیں لگی دا کھوتے جڑے ن چکتے ان تو تسی اکھوتے اسلام تکھے. اسلام تے رحمت خدا ہے جہاں دے کرم خاص کرنا ہو اسلام کی دولت تا کرتا ہے <تصفح> <تصفح> ماتر سمجھے کان میں تھن اے مالوی مال مال جان دے اسلام جانے سا ٹھیکار کوئی اسلام دے مرے یہ چلی یہ نہیں اصل گل ہے اسلام نہیں پیا پسند کرتا اقبال تو تدل گیا تو بہتر کے بدل گئی شریت تو بہتر کے بدل گئی شریت تدل گیا تو بہتر بدل گئی شریعت کے موٹے درواز نہیں آڈا چلیا وہ باز ہو جڑے نا پرواد ہوندی چھوٹی جی توٹ دگ پہ شاہباز کی پرواز ہے تو لاگ آسمان جانا وہ تو تر تیری پرواد نکی گئی دے مردار دے طالب نہیں گرجواد ہوں وہ اپنے مولا کے تالب ہوں کی سمجھنا وہ تو بدل گیا چنگا ہو گیا شریعت بدلی کھڑی ہے یہ آدھے نواں دین کی وہ آ جائیں تم شکر ہے نواں ہوا کھڑا جن نے جدید اسلام کیا جدید آتا ہے قدیم اسلام آتا ہے نبی پاک کڑا وہ کیںے نہ آتا ہے وہ آدھا جدھر میں جا ادھر آ جدید اسلام کیونیں نہ ہے وہ آدھا اسلام جدھر میں جانا تری یعنی اسلام نبی پاک آپ نے پیچھے ٹور جدید اسلام جہا ہے وہ بہو پیچھے ٹور میرے گل اشارے سمجھ رہے ہو رج گئے ہو میں بھی رج گیا سنا دیا بندیا جدید اسلام ہے چلو تم ادھر کو ہوا ہو جی مالوی صاحب سخت نہیں ہونا چاہیے نا نا بنیاد پرست نہیں ہوں نا جی نہ انتہا پسند نہیں ہوں میں میں کیا جی جی قوم بے بنیادی ہوی کیوں بنیاد پرست مل جائے یہ قوم بے بنیادی بنی پی جیڑی قوم کی بنیاد مستفا کریم نے رکھی ہے اے قوم بے بنیادی آج بڑی ہے واہ واہ سدکے جاوا شہدا بدر جی اٹ پہ دے ہیں اپنے خون دا گارا لوک اج اے قوم بے بنیادی بنی ہے آج ہی میں بنیاد پرست نہیں میں انتہا پسند نہیں ہوں تو مکان بنا میں ا بھی ایڈی پکی سال کی یہ ظالم دشمن نے کہ انہیں اشر ہے کہ دی بنیاد بھی کچی اخیر بھی کچی ہر پاتے جدھر مرضی ابھی جائے اے جدید اسلام لانتر جدید اسلام کفر سے بھی بدتر ہے اسلام وہی ہے جو مستفا کریم نے چودہ سو سال پہلے گل نہیں سمجھا اسی واسطے اقبال فرما کہ تدل گیا نا چنگا نال شرا بھی بدلی ہے کیونکہ تر ترا کا کی کام ہے بازاں دین دی کہ موافق تدروا تدروا کہ موافق تدروا نہیں دین شاہبادی شاہبادی دین ہو رہے وہ کملی والے دے صحابہ صاحبہ دین سی قربان جاوا شاہ دین سی جس دین نے گلامانہ چڑیا <تصفح> مٹی کھڈا دکنی نا کی آج <خدا> حضرت <تصفح> فاروق کے آدم رضی اللہ تعالی بادشاہ اج کی بنیا پھر تو ایڈا بادشاہ کے بوریاں آٹے دیا مجھے چکی فرد کی بنیا حساب نہیں دینا قیامت گریبنی بکھی پیسی کنا چواز پئی تو میں کیا آٹے دی بوی آپ ہی چک کے دیا کیونکہ قیامت نوچی چنی دن ہے چلا لگتا اوتے سونا نہیں لگی داواں فل نہیں بکھائی دے کھوتیا گل کند نہیں چائے گی گل آئی دعا کر سانا پہلو اپنا بندے جب تندہ بن گیا مولا کا رحمت چارے پاس تر گھیرا پا لے گی آمی. آمی. جناب جن میں رخ کرے گا خدا کی قسم تیر پیر ویچ بھی رحمت ہو جے کھلو دکھ گے تیرے پیران ہاں جی ہر پاس سے رون رونق ہی رونک ہو باہر صورت توجہ رکھنا قربان جاو اللہ اقبال کلندر لاہوری رحمت اللہ علیہ نے گل سان وعدے کر دی اقبال فرما مسلمان دا آمد! آمد! اپنی ملت کو خیاس اقوام میں مغرب سے نہ کر اپنی ملت کو قیاس اقوام مغرب سے نہ کر کیونکہ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ <سؤال> <حضر بے>. <سؤال> <سؤال> آ, <تیرے> سامنے <سؤال> نا ایک تاریخ دی بڑی موتبر کتاب <سؤال> کر کے گل دی نا. او میں جناب شہادی او جناب انہوں نے کتاب کا دیچا کا میں وہ نہیں سنا سکیا وہ تو بڑا تفصیلی قصہ ہے ہاں جی وہ تو پھر جناب شروع اخیر تک سنادا بڑا وقت درکار ہے یہ انج سمجھو کہ اس شہدا بدر دے کسے مبارکہ دی تمہید تیرے سامنے ایم ہو گئی ہے اس تمید سمجھے گا شہادت سہدا بدر سمجھ آ جائے گی قدر اندھے دل چہ جائے گی ہوں گل سمجھنا ذرا اے میرے سامنے الایا بنیاد ہے کی موت کتاب ہے جلد نمبر پنجی بیروت دی چھپی انٹاکیا شہر سے روم دے فوج شکست کھا کے گم آ لے سو بشرم مس لکھو ہرکل بادشاہ لگا اپنے فوجیاں جدو لا کے گئے ہزور اللہ, خلال اللہ, خلال اللہ, خلال اللہ زبان چی ٹھابی رکھی نا چیتی ساڑ گل تو رسول یہ اپنی ٹھیکی گل جی دلچسپ بس اصل مقصد میری گل نہیں سمجھ اپنا آپا مقصود نہیں ہوں اپنے آپانکرجا میں دل دماغ تے نور اتارج فرما یہاں دربار شاہ پہ پوچھتا اپنے فوجیاں تو کھانا خراب ہوئے دسو इन को जिन्हें लड़ते जे लित्र खा के आसो इच वादा की ये तो आदे रंगे बंदे नहीं <laughs> कमाल कोई उत्तर ये तो ऐसे मिठी की पैदावार अल शूबाशर अमृला कौन क्या वर्गे बशर नहीं है बशर, था। था था। था था। बशर नहीं था था। था। چمڑ نو کی, پتہ کی, کی, کی تو پتا ویو کہڑا ہاتھ پیرے تین بندے دے ہاتھ بندے طاقت خدا دیے اک بندے, دی بندے دی نور خدا دسل مومیوں میں نوری لا نور ایسے کم پیا کر درجو رکھنے درو کہن لگا قالو بلا فوج لگی ہاؤ وہ سنگے نے کہن لگا فان تو اکثر آم تسی جے کہو ہم دے آ کہ آدھا تو مڑے دسو فما بالو کم تن او منہ نہ وہ من لتر کیوں لو کھے جے بہتے بھی تسی تے او ہے جن نہیں ہے بھی کی نے بندے نے مر ہاں کیونکہ جنی عمر چوکھی ہوگی نا اکل مر چوکھی ہو جاتی وہ او بڑھا اٹھ کلوتا منڈے بڑھیا تو نستے نہیں نا ماگل ہو گیا ہوں بچارا ریٹائر ہویا پہ اکلو کھانا خراب جس قوم دا ہونا ہوم کے بزرگ لگا مین آ جن ہوم یخو منہ نل لے یسو من کہنے لگا فون اب آہت یا مرو نہ بل مارو یا ناؤ نل منکر یا تنا سب نہ ہوم نشرب الخمر نظنی حرام و نن کز الحرام و نز سیبو و نز لیمو و نہ امورخت و نن ہما یور بلہ اما یور بلا فکالان بڈا اٹھیا جی کہ لگا گلو ای راتی نہیں سوے کیونکہ رات پو یارا بے دردان نیت پی آری آوے وہ درد مندان یاد سجن دی دیارا ستیا جن مردی ڈیڈ کلار کے آدھے تو ڈرنا ہے بابا آ کے میں ڈرنا انہیں تو ڈرتا ہو اسی بے سے میں ان لوگوں کو ڈرنا واستے ہیں اش کے گاہی سے جو آخر جڑے رات اٹھ کے نا اترو کٹ کے اکان کا پانی کرتے ہیں یہ پی سارے ہے پیس کھانا خراب ہو جائے گا اترو ایو نکل پہ اندر درد ہوتا اترو نکلتے درد تو بغیر آرسو نہیں نکلتے خدا باد اس کی نو جدو بھی عزت دتی یہ دے وسیلے گا جی اکھان دا پانی کڈ کے وزو کرتے ہیں دے جناب لمبے جبے کبیا ہاں رب لال اپنے گڑیا رکھدہ ہوں کہ لگا رات جاگے یہ بھی تلے ربے مسجا دوں وکیا ماؤ کبھی سجدے رات لنگ جی کبھی کھلوتیاں لنگ جس کام دیا بیبیاں حال راب بی بسری آؤ سر سجدے رکھدیے رات گزر جی سویروں جاندی ہے لرد کرتی ہے مولا تیری رات چھوٹی میرا تو سجدہ بھی پورا نہیں ہوتا کیوں نہ قوم ترقی پا جی عورت انج بن جاوے جس قوم دی عورت مس ایٹم بم ہوس چار سو بیس فلم چار سو بھی ہوا پیک کرا دیے چار سو بھی جڑا پتر جمنا ہے وہ پانچ سو تیس آ پی کھانا خراب ہونا لکھ انت پی گئی سارے منہ کسمواد شریف کی میری گل سن کے ہسن کا مقام سے نہیں شرم ہوئے نا روئیے خون درو بگائیے پر شرم بیبی کدو بی نہیں مار گئی ہے <تصفح> شرم بیبی بی مار گئی خدا کے بندے آری بی, بی رہ گئی ہے شرم مر گئی گل سمجھ آئی کہ سو منہ ننا دن روزہ رکھنے نہیں دن فوج دا فوج دتیا دسے جائے اسلام دی فوج دتیا دسدا فوجی ہیرکل بادشاہ کر ایک ہتھیار انہوں کو راتی جاگن کا دجا ہتھیار انہوں کونے روزہ دا تے کلے دا روزہ ساڈے تیرے میرے ورگا نہیں انہاں کی اکھ روزہ روزے دی زبان وی روزے چاہتے کن بھی روزے چیڑا بولنا ہی نہیں بے حیائی دی گل ویکھنی نہیں یہ نہ بھی ادھر ساری دیہی فلم چلی رہے تو موڑ میں روزہ رکھی بیٹھا تو روزہ نہیں رکھی بیٹھا تو تروزہ رکھی بیٹھا حضور فرما دے جا تو نہیں بچدا حرام کے تو نہیں بچدا فرمایا اس بغیر پک پیاس تو کچھ نہیں لبدا پکا پیاسے رہ روزہ دتا یہ مستفا کریم درمان آلشان ہے روزے نے صحاب کرام دے روزے روزہ رکھتی انہوں کی زبان بھی روزہ رکھتی سی انہاں نے ہاتھ بھی روزہ رکھتے سن حرام کام تو بچتے سن اور واقعی سب اج عقل گئی ٹر اکڑ پیدل ہو گئے ہیں। پتہ کیوں میں کھاو گے کیوں اچھا اچھا اچھا اچھا اچھا اچھا مجھے ہوں پتا لگا کہ رب نمضان دستا یارہ مہینے والا اہم رہز بلا آ جارہ مہینے بھی ربے کمرے پہ نہیں جانا مہینے میری گل نہیں سمجھا لگے پہ ایمانسو روٹی حلال نہیں حلال لگے پہ اللہ دا ایک حکم رکھ جائے تو نہیں کھانا اب جائے گا خدا دیا بندیا باقی جو کچھ خدا دقل آپ چبل بن گیا اور مثال چ دینا ڈبی دکھے آگریٹ کی خبردار تمباکو لوشی شد کلو مزرا وارت شاپ لکھا ہوتا کی مطلب بنتا یہ جانی دشمن ہے کیا ہے دشمن بند اپنے گھر لے آئے خرچ کر کے لے آڈر بھی چوڑ کوئی ہویا عورت بانگ پڑھ سکی خبر دے سکتی میں تقریر پہ گیا باغ پتر میں تین دسنا بڑے نمازی ہو بانگ چپا آخ مولی چشتی یہ یہاں کت تو آئی میں ہوٹل والے تو کہا, ہے. اون گیا تو جناب چاپی پاپ لے من ہوا میں تیرے کونے چوکھے بندے کم آ گئے جی جی بی پہ نچی مہربانی میں معلوم ہوئے اس قوم دا طریقہ کا تریقی مر جاوے کنے کپڑے دے دے عورت مر جائے کپڑے کفن دے پتہ نہیں کوئی صاحب کام آنا جا پٹھا بہ جائے کفنتن تکریف کا یار یہ دسوئی کن کفن کپڑے آخ جی پانچ دو چادر ایک کمیش ایک دامنی ایک اتنے دوپٹا تو میں کیا ہوں جیوی دے کن جٹ بیٹھا سیا کپڑا جاوے جائے ہک دینا چاہیے جیوی نہیں لکتی شیتانا تو فرشتوں میرے کو مسئلہ تو پوچھتا ایک بندہ مالی جی دسو بھی عورت مر جاوے ہوں منہ غیر بندہ ویگ سو نام ہے تو بہتا تو جی سکتا مری گا وہ توبہ توبہ ہاں کم دندے ہو اور مرن تو بعد بیبی کا منہ ویخ تم اگلی گل تھی آپ ہی سمجھ لو ادالا بندہ توجہ فرما جی فوج آئی کھلی سی فوج ہتھیار کافر پہ آخری من کالے برائی تو روندنے وا سف نہ بھائی نہ ہو ایک دوجہ نال انصاف کرتے نے کبھی زیاتی نہیں کرتے وہ اللہ نشرا الخمرہ آتار ستھیار آ شراب پینے زنا کرنے حرام کھانے وا توڑے لوکان دا مال کھو لینا ظلم کرنے اللہ دی ناراضگی دے حکم کرنے تے رب دے راضی کرنے والے کام تو لوگوں روکنے آسے منی کھلائے ایسا زمین میرا فساد کرنا محمد اربی کی جماعت میری سلاح کرنی مکالان تدک کا می بادشاہ کہ لگا سچ آخ آئی <اللہ> اے راز ساری شکست دے وہ رتا ہوں تو آپ چلیاں گلا سمجھ لو اشارہ ہی کافی ہوں ہے. <اللہ> <اللہ> علم و بس کریو یار اکو الف تری درکار موٹی گل مک بھی مکا دقبال فرما شک تیری اللہ بہشک نا دے پاس زیادہ زین جانا ہے نا دوجے بنے زیادہ گند جو آگے سارا سولہ پسے چیچی نال ٹور جانے میں پیا دس جا کہ دل بھر رب نے ایک ہی بنایا جہد نام محمد اربی ج بارے خوجا غلام فرید فرما ہائی کوٹ مشریف کا شاہلاداؤ بارش خاجا گلام فرما توڑے جکڑے تھوڑے کاندڑی جکڑے تھوڑے کاندڑی ہوں تیرے نام تو مفت وکاندڑی ہاں ترے باندڑی آدھی میں باندڑی تیرے بات آدھی میں باندڑی ہاں سونا خوش مش گا بچ مل کے ارب ہاں میں اس مشروک کی گل کیا کرنا دعا کر مال آشک بنا وے تو اس مشروک کا بڑا لا بیٹھا ہے اللہ باقی دھوک کوئی یاری نہیں سارے میں اگلے دن تکریر بننے میں بنا اتے ہی پیا میں جا کھانا خراب ہے میں دو چار لتاں ماریا میں بئیمان بے وفا بننا پانچ بندے تیرے تو جان دے گئے تو موڑے تھے پیا یار پتا لگا بننے جب دشتی کدو جانے ہوں وہ کملی والا جاڑ آیا خدا دیا بندیا سلطان فرما نے جو دم کافر وہ یارہ سو دم کافری سانو مرشد سبق پڑھایا سنیا سکھونی او یار گیا کھل رکھیا اسا چت مال لایا کیرتی جا لگ دے کی جا ایسائش عشق کمایا مرن تھی اگ مری مت لب لو پایا مدنی عشک والے کافلے چانو بنا دیا اس کافلے شامل سے فرما دیا صحیح کسے آ کیا نا نہ مسجد میں نہ مندر نہ مسجد میں نہ ممبر میں نہ بیت اللہ کی کیسائے میں نہ عشق ادا ہوتی تی ہر تلواروں ha ha ha ha سلطان بہت زبان سے سمجھا سلطان لارے فیم فرما نے آش سوئی حکی شوق دے ملے سیر تلواروں کنے ہوں لکھن والا دستا ہے پیا وہ اے نہیں دے گل ہو مولا کہیری گل آخ کہ تم لکھ تلف تم فلمی کر کرو آ رہے ہیں کہ کئی بچ ایسے سن پھر جانا سی جانا ٹال مٹال کر جانا سیل جوا گے کام اللہ دے بچھلا را دے سی لے آخلا ہوم رو کانفلا رابطہ میں ہوا کام کرنا سی میں لوگ دسنا سی ان بن دسے باہر لے کے جا رہا وا تاکہ یہ نہ سمجھا جے آج اے نا دی تیاری نال اسلام رکھی اسلام بھی رکھی چی تو میں اپنی طاقت ظاہر کی جی فکیر کے لکا کے رکھی تاکہ دنیا وی سبحان اللہ اج میں دسنا لوگ اللہ! کہ حق یہ سر میں طاقت ادھر رکھ دینا دنیا سمجھنا سی طاقت نار جتے گئے رب نے اب ظاہر کرنا سی سچا دین میرے پاک سونے دے جائیں جدھر او اے وے سچ تاقت سارا کچھ اسے ہاں جی بظاہر میں ان کمزور رکھے تاکہ دنیا پتہ لگ جاوے سچا مذہب اسلام سی تھی جی اج کسے کول نہیں ٹہل سکے ہزار ہزار لما پیا پیا جے تر سو تیرہ جرے کھڑے ویس لو یہ سچ ہوا یہ اللہ فرماؤں لے یا مل ہلاک امبئی نو ویا ہل ہم بئی نو میں دسنا چاہنا گا اج جہا کفر تے رہے گا اب تو بعد جہا کفر توے گا وہ بھی چاہے گا گائے نہیں کر سکے گا میں منو حق بھی پچھا نہیں ہو سکی میں مینو پتہ نہیں لگ سکا سچا ٹولا کیڑا سی جاج جی اسلام چیز تو بعد آوے گا او بھی چیٹا نتریا آوے گا چیٹا نتریا آوے گا انہوں بھی پتہ دنیا نو لگ جاوے گا کہ ہوئی سچا ٹولا اسلام اے دے یہ خدا ٹولا جماعت جیتے جیتے نے ہرے نہیں توجہ فرمان لا دیا بندے آ قربان جاوا میرے وحد لا دی ہمیشہ دی ریت لگی آ کبھی بھی اسلام مولا مولات نہیں کفر تو طاقت والا نہیں بڑھن دیتا ہمیشہ ظاہری دنیاوی طاقت اسلے تے جنگ دے ہتھیار کی طاقت مسلمانوں رب نے کمزور رکھے کیوں تاکہ کمزور جیتن پہلوان ہر مڑ پتا لگے نا بھیا ایک کمزور ہے کہو کہ جہ کمزور نہیں جی طاقت والے مروڑی کھڑے وہی گل دس لگا بھی وہ کہڑی گل سی وہ طاقت و سچ والی تبجو فروا وہ دن تکوا کی آخر تو سہی نا جا من آتا پرہیز گاری جانہز گاری, گاری کیا مطلب ہے جی اللہ دی عبادت چ رب دی فرما برداری چک جانا ہر برائی تو بچ جانا یہ تقوی تو یہ سارا راج مسلمانوں دی فتح دا نہ جیتنا ہے جناب جی ہاں جی ایڈیا ایڈیاں بلاوا شیا نہ شتونگڑیاں کسے نال نہیں جیتتا وہ اگوں تھوڑا جا ایک رب بہانا رکھ وچوں کام آپ کری <laughs> آس واسطے جدو جنگے بدردے صحابہ نے کافران لما پا چیا فرمایا میں ماریا تو میں قتل کی بولتے صحیح نہ معلوم ہوا فکیران ہاتھ دا مریا رب ہی ماریا گل غور کر معلوم ہوا ماریا مارا ہے رب ماریا ہوں یہ فکیر چری خدا کی قسم کر کے آنا برباد ہو جاتا دوانا دن وہ بندہ جڑا رب د فکیر کے ہاتھوں مر جائی تر جانا ہے وہ بندہ جڑا فکیر دھتوں بچ جائے جرا لب دے دتوں بچ جاوے کیونکہ فقیر دے اللہ کا کلندر اللہ میں اقبال فرما نے ہاتھ ہے اللہ ہاتھ بندے ہاتھ ہاتھ ہے اللہ کا ارے بند ہوا بندہ ہو گی کا بندہ نہ ہو فیکٹری کا بندہ نہ ہو دیا کا بندہ نہ ہوپیے کا بندہ نہ ہو رب کا بندہ بال آت رب دا جی رب غالب معلوما ڈی ہومن کو نہیں سی یہ بندہ کسی ہوا سی آ جے نا ڈیلی پران ڈگے سن الگ جا کے دیا نا کتریا خلاف سن دیا دی دربار ٹائی آؤ سن اللہ آخر ہے وہ تو سو میرے بندے نے دشمن تو مڑ میں کتنے بنا گا جا پریو نہیں خدا کی قسم کر کے آنا اقبال اندر فضائے بدیر پیدا کر فرشتے تیرے مصرت کو فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیرے کر سکتے ہےسمان تو, تو مدد واسطے آئے نا جیدے صرف حضور دی امت واسطے آئے پچھلے کسی نبی واسطے نہیں جائے یہ حضور دی امت دا خاصا ہے تفسیر سا بھی سامنے پی آپ فرماندے کہ خاصا ہے امت اللہ رحمت ہے کملی والے جو ملنا نبی پاک وسیلے گا پچھلے پچھلے نبیا کسی نبی دی امت دولت نہیں ملی حضور دی امت نیلی تے مڑ کئی کا وسیلا ہوا وسیلے کے خلاف ہوئے کر وسیلے دے خلاف ہورش فرشتے اللہ کتنے شتان ہی آؤ گے آخر جاؤ شٹانا مران آپنا بھی پٹھا گول کر کھانا خرابا تو انہوں نے بھی پٹھا گول کر بھی کھانا خراب کر کیونکہ وسیلا جی نہیں بنی وہ چلے آ فرشتے وہ تو سی پہلا کبھی ان فرشتے دسے نہیں سن اچ جبریلے امین پیلی پگ بنی پھر دے بندیاں دے کپڑے پائی پھر گھوڑیا توار نے تو تے حضرت جبریل پچھا رب دے رب دے حبیب کی فوج سی ایسے لباس دن باقی چگا سارے آل آل آل حضرت جبریل کی پیلی پگ باقی ساروں ہاں کا کیونکہ سپاہ سرار سن اس فوج کے یہاں نشان امتیازی نشان دیا گیا تاکہ پتہ لگ جائے جگریل یہ وا سارے پیچھے فرشتے نے انہوں کے چلنے سے پچھے جناب باقی فرشتے سارے پانچ ہزار فرشتے آئے پگاں ن چھیا اللہ بنیاد نور دے فرشتے پگاں بھی بننی پھرتے ہیں کپڑے بھی پائی فرتے تبجو رکھنا طرح کپڑے بھی پائی دے نے تے جناب کافران لڑدے پھردے بھی نے ہاں جی تشہیر بھی لاہ آتے نے توجہ رکھنا طرح ہوں پانچ ہزار نور د فرشتوں بشر روپ چنی کھڑا ہے تیرے کو نہیں منی دا. ایکو کول نہیں منی ادار پگا بھی بن لا معلوم ہویا سمجھی ایک میری خدا دیا بندہ مٹی دیر ہے کن ہے نا سلا نہیں دتے آمد. آمد. آمد. اچھا دا. مٹی چھوٹ بنا لیا سو باقی نور نہیں لگ سکتا بڑا منیا رب نو آج سمجھی خر مٹی بڑا چکیا سو مٹی کان کن نہیں ہاتھ نہیں پیر کو اکھان نہیں مٹی کوئی شہ نہیں دس مولا دا ارادہ ہوا سارا کچھ بنا چڑیا چلیا جا مٹی بنا ہے نور ناؤنے ان بڑا اوکھا کیا میرا بالکل کتنا ہے گل سمجھ رہا کہ نہیں توجہ فرما میرا کرنا میرے فوج نہ سائنس پڑھی کو چیٹ جناب انپڑا سدکے جا کتاب پڑھیے جہ نالے پورا نہیں اتریا اللہ پورا اللہ پورا نہیں اتریا تو دنیا نو رہا دتا پہلے دیہات تیرے میرے پورا بھی اتریا خراب ہو رہا یار کی چکر انہوں ہالے قرآن پورا تو ہونا اٹھا سال کیونکہ سن دو ہجری نظور کی ہجرت دو سال بعد یہ جنگ پہ تے دسویں سال جا کے سرکار اس دنیا تو تشریف لے کے جا رہے ہیں توجہ رکھنا سال سال اترنا قرآن والے اترنا سی باقی رہ ایسا قرآن کو genya... so, آ گیا رنگا بات رسیب کہ مل بھی کل پیا معلوم ہویا تیرے سڈے کول قرآن نہیں پہنچیا جی سڈے کول قرآن ماشاءاللہ ماشاء اللہ قربان جاوا لا دیا بندے اگ فرما مار پیا کرنا پاک نبی سرور سونے سبحان اللہ سونے نبی سرور نے کی شا ان سکھائی ہے توجہ فرماؤ جے تو آنکھیں سونے محبوب نے اٹلی دلیل بہت سکھائی سن کوئی فلسفے بہتے پڑھائے سن ان دنیا سی سے راہ پایا میں آخانگا ملک ملک یونان دے سائنس د او اس دے ہے سن یونان جیڑا میرے سائنس یونانی فلسفہ یونانی سائنس وہ سائنس سے تو کھانا خراب کے پتر آپ بھی ڈوبے پی سن کے نہ لوگوں بھی ڈوبی کھڑے سیال ہے یار تو مڑ کمال دنیا دنیا جیڑی کے زخم کسی بھی نہ سی فلسفی یونانی سائنسدان نے انسان دے, دے زخم نہ سیتے دے زخم بے پٹی نہ رکھی رکھیے تے اس حکیم کائنات نے رکھیے جس حکیم نے اقل دن کی بجائے اشک فلسفے کی بجائے سادی دلیل سدھیا قرآن والیا دیں کلندر اقبال فرما ہے وہ پور چاک جن کو اکل سی سکتی نہیں اقبال تسا بڑا سم اجکل لٹکب ہے اقبال کتنے اقبال والے راہ چلے تے مڑ بندہ پتا لگتا ہے بھی اقبال کیون آن کی پتہ اقبال کی شاید لکیا ہوا سی ایسا دیکھنا ہوں جی کچھ راج پہ کھول دور چاک جل کو عقل سی سکتی نہیں وہ پرانے چاک جل کو عقل سی سکتی نہیں عشق سی تو انہیں بے سو زنو تارے رفرو جی وہ آدھے کپڑے لنگار اترے ہوں نے لنگار آدھے پنجابی کپڑا فٹ جائے تو آدھا جہ ہوتا کپڑے کے جڑے موڑنے لنگار لکھے ہو سیتے جہے اقل اپنی ٹھلا لو تیچن عشق جڑا ہے نا وہ بغیر سوئی تاگے تو ہی سی لیں عشق بغیر کی مطلب انسانیت دے او جڑے لگار لکھے یونانیاں دی یونانیا اقل نہ سی سکی جل ہتھیار بھی بڑے سن اصلا بھی بڑا سی ہارش ہے بڑی سی پر سدکے جاوا اس عشق والے ٹولے تو اس عشق والے گروہ تو قربان جاوا نہ ہتھیار لے آدے نہ اوزار لے آتے نے کوئی شہ نہیں لے آتی آن بظاہر اندر ہاتھ ان خالی نے پر سر مبارک کے دل کے اندر انہوں نے کملی والے سونا سو جو لے آدھ کڈ کے عشق بھردا اندر ایمان بھرتا ہے دین بھرتا ہے کی بھرتا ہے؟ دین بھردا رہا ہے ایمان بھرتا ہے بس اجھا نتیجہ سی کہ آج انسانیت زخم سونے سی کے تے ختم کر دیتے یونانی زخم پاؤ دے کر دنیا ہاتھی چڑی پی ہے نا مڑ کی لگار لکھے پے تو مڑ کسی بہ کے ویگنا کر سوتا ہوں یہ جی, ہو گولی جیتی لگتی ہوگی جی گولی کھا کے سو میں کہا جی جیو گولی چا کھاؤ ساریا گولیاں چھوٹ کہ کی کیڑی میں غیرت دی گولی ساریا گولیاں چھٹ جان گیا رات کو بغیر تو گی. تو گولی تو سما ایکو گولی کھا لو جنہوں گیرت کی گولی آئی پوری <مازال> <مازال> دی گولی چ میں کیا بے لیا میں جی یونانیا نے لنگار لا دیتے نہیں یہ جی ہے زخم ختم ہو جان ہے جی مورے مل جان ہے جی یہ سوراخ بند ہو جان ہے جی رکھنے ختم ہو جان تو تاو امن سکون رحمت دی زندگی بسر کرنا پیا بدر والے پاس بدر دے شہید والے پاس जमात आई खड़ी याद रखना इस्लाम एवें नहीं तलवार फड़ा देंदा हाथ च मात तू समझे बे शहाद तेवे राह दे इतो उठ के तनाब तू जाके इंडिया का बार्डर पार करके करके تم واپس آ دے پچھلے دے وجی بے جناب عزاب خا... ہو جی ہزار ہوگا سڑیا ہوتی واپس آ جائے کنجاہد آخر شہادت راہ نہیں پی شہادت حدرت خالق بلید پوچھ کے جی ساری زندگی شہادت واسطے لڑتے رہنا شہادت کے لیے میدان ہموار کرنا پڑتا ہے میدانِ واسطے بارہ سال صحابہ شہبا کٹیچنا پیا ہے میری گل نہیں سمجھا ایک گل کر لگا پنجابی میں پلوانہ دی زبان وٹے کھینے تھے وہ وٹے ہوتے نا موٹے موٹے جیسے پہلوان کھلتے ہیں اوتے سہاگا پھیرنا پہنتا ہے تاکہ وٹے جان یہ وٹے فیمن پھیرنا فیرنا ہے گل سمجھنا بارہ سال مولا سہاگا تے موڑ میدان بدرتے وٹے ٹوٹتے ہیں تے پھر آ جانے نے پلوان میدان چ فر ملدیا نے شہادت ری سات کلا ج کٹیاں کی منڈیا نو گبرہ کر کے لائے کے جناب برباد جی خدا باد ابلاس شریف کی قسم ہے پہلے مسلمان نو جہاد، صحابہ نو پہلا کیڑا جہاد کرنا پیا زبان کا کہڑا اپنے نفس دا کٹیندے پے نے لڑے مرین دے کیتا. دین نہیں مریندے پے نے برداشت کیا دین دامن نہیں چڈیا اس مال جان وطن ہر شہ دیتے قربان کرسان لگتے ہاتھ ہر شہ قربان کریے ایک پیسے کی خاطر تو مڑے یہو جی قوم اللہ شہادت دے دے گاہ سبق پڑھنے پڑھا فرما میرا طریقہ بدلتا نہیں جڑا طریقہ ہلور دار بنیادی دنیا تھی کر تریقا رب نہیں اکھنا ہے اور جکا اہنا رب ایویں تریقہ رکھے اس وقت ہوئی مسلمان برداشت کرن لیکن ہر دکھ برداشت کر کے اپنے دین پھڑن تانے مسلم نے گانو تو سا تو حال ہے نا خاصا مجاہدہ کا بھی دہی شریف رکھو صاحب سام شریف رکھ لیے بڈھی نکھنا پیسے جو داری شریف رکھ بس یہ مرد ہوتا واشکا ہو سکتا جڑا بڑھی تن ڈی ڈگا کھڑا ہو وہ جی بندہ اصل ہوجائے بندہ دا آخ جی بڑا مرنے کو نہیں طریقہ حضور دے یار واسطے بنیادی دنیا تھی کر تریقا رب نے رکھنا ہے جی تریقا اہنا مڑ رب ایویں طریقہ تریقا رکھے اس وقت بھی مسلمان برداشت کرن لیکن ہر دکھ برداشت کر کے اپنے دین نڑ تانے مینے مسلا نہ دا. سا تو یہ حال ہے نا خاصا مجاہدہ دا بھی دہی شریف رکھو مول سام دہی شریف رکھ لیے تو بڑھی نا رکھنا پیسے جو دہڑی شریف رکھ لیے تو مل بن رکھنا بس یہ بڑا مجاہد ہے اور جڑے آشک ہوتے وہ تو مردہ تو نہیں ڈے جا بڑھی تو گٹھا کھڑا ہوا آشک کہڑا ہو سکتا جب بڑھی تھی جگ ڈی ڈگا کرا کر گزارا ایک بندہ آ کے آ کے جی جی تو بڑا کرد مرنے کو گھر سمجھا شہید ہونے کو جی تو بڑا کرتا ہے لیکن سنا ہے کہ سالے جان سے مار دیتے ہیں شہید ہونے کو جی تو بڑا کرتا ہے لیکن سنا ہے کہ سالے جام سے مار دیتے ہیں اس وجہ سے نہیں جاتا میں وہ نہ براتا تو نام شہید ہو کیوں اچھا شہید خدا نے بندے آپ پہلا میدان بنتا ہے پہلا سانو دین بھی قدر آئے گی اہمیت آے گی تو کی سمجھنا ہے دی حکومت آ گئی تھی بڑے آ کر کے میں حکومت ہو رہے رب دین اسلام کی دی حکومت ہو رہے <tinyuitive diaper> <tinyând> <tiny मैं क्या जदों इस्लाम की हकूमत आएगी ना उन्होंने हथों आएगी जिन्हों के घर में इस्लाम होगा अपने ते इसलाम होगा ऐ हर पास चारे पास साफ करके आवगे तो मुड़ उन्होंने दौलतला हकूमत अपनी भी देंदा है रब की खिलाफत رب دا نائب رب اپنا نائب اُن گا اسلام جڑا پاک ہوئے گا جا میں بندے جنہوں اپنی کسی ہو رب نال لگ